کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت ناؤ لی جاتی کے زمیں جوتے اور نہ کھیتی کو پان دے بے ایب ہے جس میں کوئی داغ ناؤ بولے اب اب ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے